بسم الله الرحمن الرحيم عم يا تسائلون بسوابق تفوسن في ذا خلق عن النبا العظيم تفوسن في ذا خبر رازم شان الذين فيه مختلفون آغا خبر چی دی پائے کہ اختلاف تم کی شرے دا تصاؤ نے پکار تو پتو لگی سیال بیامی چریدا اختلاف نے پکار زر دی تو پتو لگی دام آیندہ گزولی بن دازمکہ غرید لیم والجبالہ تعداؤ غرون می خوندائیم و خلقنا کم مزواجا و پیدا کریے مونگتاسو جوڑے جوڑے یا قسمون قسمونام و جاننا نومکم صباتام اور گزولی بنگتاسو خوب لر آرام وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا أَقَرْضُ لَيْمُنْ أَشْبَاجًا مَعَمْ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَاشًا أَقَرْضُ لَيْمُنْ أَغْوَزْ وَحْدَةَ لَبْكُولُ وَذَرِذَقْ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ صَبْعًا شِدَادًا أَجُوْ كَرِيبُنْ أَسْتَعْسُدَ قَعْصَهُ وَأَصْمَعَلْنَا وجا سی راجوں گا پان نوکی چراڑی بلکے واس مو سا سجایا ما ددر نوزونا بوشیری رابئی لینج بھی و نات دیر پارا چاسوپ دانی وجنا تین فا فاؤ با گن یو مل فسلی کا نیتا یقین فیصلی وقت مکر کرو میو فک سوری فتو نا فاجا شش بوشی بش و کمر کشی بشپیل ایک نو راجے بتا سو ڈلے ڈلے ہدی سمانت او شیشی اسمان شیوا دروے دروازے, دروازے سوئی جی ر دل بالو فکان سران بکڑی گرو نانش بشی پشاندر سراب ان جہنم کا نت میر یقیناً جہانم دے ز انتظار کو لوگ نا دارا د سر کشان دے زید لو لابسی ن سی ہا پاوام وہ پائے کہ بے شمارا زمانے لائے زوکو نفی ہاں بردم والا شرابام نسکی دی پائے مگر یشی دن زبید زخمانو جزاؤ دا بدلا برابر دا ملو سرام نو لا نا یقین دے خل کو میرے لڑا لر لڑ حساب وہ کرزب آیا او اور تقزیب کو زم گائے تقزیب وہ کلین او اور ہر شیر آگے رکڑے منگائے لر فَزُوْقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا زَابًا نُوسَكَ يَزَابًا زِيَاتِكُمْ مُنْتَاثُ لِرَامَكَرَ زَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَادًا يَقِنًا مُتَّقِعًا لِرَا زَيَدَكَمْ يَعْرَيْرِهِمْ حَدَّائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَطْرَابًا کار سینوں والا زنانام زولیم وہ کاسن دا کا سری ڈکے ڈکیم لائس مانگ نہ فی ہا لگوں والا نہ بوری دی پائے کہ بے فیری خبریں نہ تقلیم جزا رب کا تو ان حساب دا بدر ساد او بخشش دے حساباً دے رم رب السماوات والرز وما بینہم الرحمن لا یملکون منہو خطاباً رب دا اسمانو دزمکیو دمینزے رحمان ذات دے اختیار بن لری دا خلق دا غسرہ دا خبرو کولو یوم یقوم الروح والملائکت صفاً لا تکلمون الا من ازناللہ الرحمن وقال صوابا طاورش شو کی روح او ملائک صفونا صفونا خبر بنشی قول مگرا سوچی جازت فرقی آغت الرحمن ذات ویلی حق خبران ذالک اليوم الحق فمن شعاد تخذ الى ربه ما داغز دا یقینی سوکھ جو رفت رفت لار دور انیب یقیناؤ سرابنی دینا یوم ماضر مرو ما کدم اغروض سے او نی ہر انسان ہکامل چمکیلے گلی نظرم یقول کا يا ليتني تنی کن تو اوائی با کافر ہے اروان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونہ زیادام بسم دے پائے ملائے کو بسخت سر راکا گی روح دتا فران بسخت قسم دے پائے ملائے کو چپراندی نانو پاسان دیا ملا کو چلمبوئی لمبو کام یا قسم دے پائے ملائے کو چڑوان کی حکم دلہ تبان کے دلو فل مدب امرام قسم نے پائے ملائے کو مجھے تدبیر کی چلاؤ جو فروا جفا، رقی رقی دن کے ہرا کاروں چلاؤ تسپارلیم یو متر جو فرو جفام پارچ رکی گی رقید ان کے تب بو فروف راب سی اور پسے سمدسی رات ان کے لوگ یو میں زواں جفام سزون با بدو کے تختی دن کی رقبل زینام ابسواروہا خاشیام ستر گا خاندان دا بل یق نائنا لمر فل فرام دیوائی واپس کرے شو حال آئے کام نفرام آئے کل شو ما ڈوکی جاڑم کالو تلک داحد یقین دارے سپت واحر داخل بٹو الپ میدان کلتا گہدی سمس یقیناً خبر دم سارے سلام رب ہوں بلو دل مقدس کلچواز کیون دار شاہ فرعون تا یقیناً سرکشی کرے فقل حل کے لان تزکام تارک بتسرے دے تشان پاک واہلا رب تشام اور ہدایت بو کمز تالف تنوی پارا تن کمران خدا تنخلو فکل نہ تقزیبوں کو نہ فرمانی اوکڑان ثم ادبارہ جسام بے شکررا کوششي کوو د مقابلیم فحشر فنا نراجم صاحانه اعل و کوم فقاداانه ربّ کوم لالاام وویلز وی يستاسو ربي مجد غاالم فخظ الله نقال آخرتي والولام نوي والله تلا د عذاب د آخرته د دنیام ان دی غشالا چلان آل منا آیا تا سوکھ پیدا یشکمیا جوکڑی رفا سم کھا فسام پورتکڑے چدا گیو برابرکڑے وا پش وخرجا پس دین پدا گر اورزم کام اخرج محام اور رسل اللہ دزم کدا گیا گیا گیاگان رائے والجبال جیوال اور غرونا اللہ کللا مضبوط کیم مطال لکم ولی اامی کوم دا ټول ساسو د نف دپاره اوستاسو د سارو دپارم فزاجط مدلول کوپه نکله ش راشي حادی سووج ل یا او ت کول انسانو یاد کې انسان حغچ س عملی کریم۔ چیلی دل فاما من چاچے سرکشی کر دیا اور جانم زیدارے منخاف مبی و نفسان او چاچی رکڑی دتےش کے دل ولتا درا دشات یقین جنت دے زیدام یس الگاتے ایا نمور سام تفوس خلق خلقستان اپواد قیامت کے کلویدائے قائم کے دل فیمان تمن ذکر الا اور منتہا حام سارتہ دائے ان تمنظر میں یقیناً اور کیا چاچی رقید قیامت نام کا نہم اللہ گیا کی راخل کلچوی نی قیامت درام گو کی سارشی مگر یو ما گرے یا صاف وقت ما جی عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم آبا سو تو اللہ ان جاءہو الامام ددیو جنا شراغے دترن وما یدریک لعلہو یزکران سشیطالہ فتدر کڑیران که دیشی شدارن سڑے بزان پاکیم او یزکرو فتم فاہو ذکران یاب نسیت والین نفور کیتتا نسیت اما من سونہ ہرچہ آسوک چھ زانے بے پراکڑی درے ذکرنا فانتا لہو متصدہ آیا تاغت مخ مخ تکے وما لئک اللہ ازکا نشستا پزی موانے کاغ پاک نشی واما من جاک ایسا آسوک چھتا لراغل یا کوشش کئی وہو یخشاو یرکی دا اللہ نام فان انہو تلہا آیا تداغن زان غافل کے پکار یمن زکرا نوکشو ندی نیت فی سی مکر داپ سیفو ایلوکیری مرف آتی متحر و لاکی ساتھی سفر پلا سیم کم بر رام چیز مندی اللہ پریسان تبادشی انسان سم گٹکا فرم مینشلے پیدا کرم د نی نا پی راکے دلرا ویا خاص انداز وار کرام سوم سویل سرؤ وار دتا سڑ رام سوات اکبرام را وائ مڑکڑے دلرام خسکڑے دلر بک بیا شکر شا شرام شراڑی دبارے روشت کی کلہ لم یقین امران یقینی خبر دادا ان پورکڑے دگا چل سم کڑے پل انسان ادی گوری انسان مخبل خوراک تاب ان سبب نل سببان یقین راتوی کری منگو دن پرا تو یولو نل شققنا د شقا یا سیری گا گز ما بری گولو فام بت نافی ہا حبام نرگن کرم باضم کا دانیم وزبام او انگرو ترکارے زیتونخلام او خونو گجورے و حدائے کو غلبام انور بابو نا گڑوں فاقی ہتوں ابام و بنو گیا گانی متالکم بولے نا مکم ساسو دا نفید پارا و ساسو دا سارو دا پارا فائزاجات السواق خوا نکل شرائشی اغافت چگوگون لرکنئیم یوم یفر المر من نخیم پائر البت اختکی انسان دخبل رورنام و امیه و عبیل و دخبل مور و دخبل بلارنام و صاحبته و بنیم و دخبل خزی و دخبل زامننام لکھ لن ہوں یو مان یونیم دارو شخص با دینا پدور یو حالتی بے, بے پروا دل کی دلرا دنورجو ہو یوم مسفرام بازی مخنوا پدور دن کی ویم واحق تم مستف شرام خندا کو ان کی اور خوشحالی ان کی بیم میں زندہ لا غبرم باد مکن بھئی پدے روز پائی بان بدڑیم ترہا کو ترم پٹکڑے بھیا تور والی الاحم کا فرۃ الفجرم دا کا شانتی کا فراندی بسم اللہ الرحمن الرحیم ازم سو کت کله چې نوور بران غیم زن نمون قدرت کله چې ستي به مخړیم وزنجیبالو سورت کله چې غروونه بروان وزن عشار غله کله چې لهمیاشتو لار به وخبا بکاره پرېښودیم زنل قلشيز ان دسر بار اجمغريش يا امغريش و اذا البحار سجرت قلشيد دريا بن بار دکريش و اذا النفوس وز وجر او قلش ارواح بيوزي شي ذ بدن سرام و اذا الموت تسالت او قلش ذ جنده خخريش باركي بتفوسغريش بي اي قدلت فم یوګه سره ده او جلشي وي ز الصحوف نوشرر او کله چعمل ناوي بهخواې ورېګشي و سمما کوشي او کله چې راسمان نه سرمن لرشي و زل جحيم ور او کله چې جهن بد ګرمګشي زل جنته عظليفت او کله چې آل مد نفسما آلم بشی ہاروں سیازی فلاسمو بل خنس نرپکار انکار کسم کو پٹی النس روان دیا کیلس قسم نے پشپ بانی کلچاکی سوزا تسم دے بس ان کوان دے پیغام دے د رسول زی عند زی العرش مکین خان دے ادارش والا فنیز باندے نیسا سامراہ کناروین انردانوی پا بہل گون کے ویندیتاسو دے قرآن نردا قرآن, قرآن مگر نسیت دپارٹو العالم لن شاہ می سکیم داچار پارا چیواڑی ساسونا چی برابر روان چی وما اللہ روانشی شاہ اللہ رب اللہ عالمی انشیک افتے تاسو سکار مگر چیواڑی اللہ چی رب السم اللہ رحمان الرحیم فتح ه چې اسبانونه باوشیم وزنل کو کې بته سرت کله چې ي به راولږ وزل بهبح فجررات کله چې دریابونه بروان کريشي به مخمه کاام وزلقب کله چې قبلونو عاال قدمت خات عالم ب و اوں نصفپغہعمل چېے مخکیل گلے او سے پرےخریں یا یوہ انسانو ما غہ بھی ربی کل کریم انسان سشی دو ککرے تو باغے ربھ زدمنوانیں الذي خل کا فسواک ہوا ک دک رب دے چتے پیدا کڑے ہو برابر کڑے ہو سی رہے جو کریں نے جو کڑے قدستان۔ پیائی سورت اما شاعرک باک پالے اور شکل کی شاق غفتن تاتی جوکڑیم کلا بل تکذبون بالدین نرے پکار غرور بلکہ تاسو تکزیب قوید جزام وئنہ علیکم لحافظین یقیناً ساسو بانے مقردی ساتھ ان کی ملائک کراماً کاتبین عزت مندید اللہ اپنی جو لکھن کال یقین خلک بخام خا متن کم الجافی جہیم نا فرمان خلق بخام خا جہ نم کم یسلو نہ داخلی بدی جہانم تا پر جان و ماہو ما وائے نوئی دیدی دائ جہان پٹین و ماترا کما یوم الدین سشی بویا درکڑے تاد سدر و دجام سما ماترا کما یوم الدین بیا سشی پت درکڑے تالا چ سرو د جام يوم لاتم نفس لنفس يوم اللہ دا یو ملا تم لفس داس وزا دار کوم گر تن کو کل چی پی مانکی اگیتا گیتا نئی الا ہوم ابرو آیا گمان کئی داخل چدیب دارجن کے دیشیم لیا نظیم رزلوتا یو منا سبال پارگی خل کر دا نقصان رپکار یقین د فاجرانو خام خا بریم سی تل پیدرکڑین کتابر دا کتاب دے موہر پوالے والے شیر او میل مکینا پد اور تقزیب کا ان کو الزین یوکز نبین آ کسان چکزیب گئی درد جزام و مایوک بھی اللہ کلو موتدین نسیم و تقزیب نہ کی دزائے و عظیم مگر ہرا سوک چدہدنا اور تیری گی ڈیر گنہ گارویم چلزی نرپکار بلکہ زنگ راؤ سے دری پزلو ہگامل چری کول انہم رب یوم ذل محجوب یقینی خبر ادارہ چداخل بعد دخبر رب نام اور دقران خام خواب بنکڑی شی رلاقات نام سم نہ الجہیم بیا یقیناً دی خامخا داخل دنکی دی اورتا سم یقالوها از اللذی کنتم بھی تکذبون بیا بوتوی لشیدہ غزے دیچ تاسود دی تکذیب کام کھلا ان کتاب اللہ براری لفی اللین یقینی خبر دا چامل ناما دنے کانو خام خین وا درا کمال سیتا لپو درکڑے دا چیلی ستوئی کتاب مرقوم دا کتاب دے مہر زدان یشہدل مقرر ہی دیتا مقرب ملائک یقین خلک بخام خا پے متنو کی پپالنگ نالی کتل گئی تاریفو نظر تنائی تیج نے بت دلی پ ماضگی دے متنو یوسکون مر رحی قم مختوم اسکول بشی بری بانے د خالص شراب و محر زدو نام خطام وفی دال کفل تنا فسل متنا فسون مہر و لگری پائے بنے مشق اور پری نے متن کلی مینو کی مینک ان کی, کی خلق مزاج تسنیم اور گڈون بداغے سراد تسنیم چینیم آئے نہیں اشرب بے حل مکرب داؤ چین دا چکی باغے لرائز دی حلق ان لذیج رمو کانو مل من لذی منو یقینا خلک چیز میکی کے مومنان پورے کند ویزا مرو یت مزون اکلچ اور لو احل کلبو فکی کلچی واپس بشپل کو رنتا واپس پشل خوشالی کو کی راحم کالو ان لائے والی الی جلموں میں نال راندی ونندا بے لارے خلک دین و ماں وما سلو والم حالدان ریلی گلی شی دی پمو مینانے سادن گونکی فلی مل آمنو منل کگون نیا مت پرس پرز مینان کا فران پورے خندے کریم علل رائے کے انظرون و پالگن بناستی گوری بدری حالتاں هَلْ صُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت كَلَجِئَ اسْمَعَنُ نَبَعُ شُوِيمُ وَعَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ او حکم دخ پر لبتا چکریم و ایزا اللہ رضو مدت او کلچ رازم کب راخ کلیشیم ولقت ما ہا و تخلت او بغ پرزم کا کیری او خالی بشیر وزینت گرب ہا و عزینت او خیر ر حکم درب پلتا وگری کی گریم یا انسان کتھنف ملاقی انسانہ یقیناً تو مشقت کا ان کے رب تورت ان کے مشقت کا مخامقید ان کے راغ سران منوتی من ی کتاب ہو سوکھ چور کر تام نام بخلا سکیم فسوف حساب سی رام زرا کا سرب حساب کریشی حساب سان ول بولا او اب گرجی اہل پل اہلتا خوشالے منوتی کتا ورا راج آر چیشور کئی شی و تا ملنا روسو دشار ترف نام فسا فائد زردے دے بڑی ہلا کر دخبل ویسلا سائی راؤ داخل بشی اور شیتا انہو کا نفی اہلی مسرور یقیناً دے پا دنیا کے پلال کے خوشالام انہوں زن الحم یقین گمان داؤ شوبا نگر جی دے اللہ تام بلائ نہ رب کا نبی وسیم نہ بلکہ یقیناً رب دد دل کے فلا مو بفک نکار داس کسم کم زفک سرخے ما کسم کم پشپ آشیش راج میشپ و مرے کسم نے پشپک میں کلچی پورشی لبن تبک خام خا اور بشتا سو پو حالت بانے رسوال فمال سوجل قرآن اوکل بانی بری بانے قرآن سے جنگی بلین کفرو کا بلکہ کافر خلق تقزیب والله اللہ عالم بون اللہ خو پائے بزرگ کی ساتی فوشر ہوں بے عذاب نلیم زیر ور کدیلا پازاب درناکن ہاتھ مجروں غیرون مگر کسان سانچی مان من مرنےکی نے دید پارا سواب ندی چتمی بنام بسم اللہ رحمان رحیم و سم آئے جاتیل بروج کسم نے پاسوان چٹوستر والے ولو مل مسم نے شیواد شیر شاہدوں مشہور قسم نے پا چاچا حاضری آ سوکھ چاغت حاضری کی ریشی کتلا صاب لوت ہلاکڑیشل کندوالام انار ذاتل وقود اوور چکھاؤں دڑی خشاک بلی دن کے مال کلش دا خلق دائف اخوا کی ناس توم وهم ولا ما یفعلون بالمومنین شہودا او دیب آئے کارون چی مومنان اسرائے کا وما قمو منهم اللہ ان یومنو باللہ العزیز الحمید او دے دنی نام مگر دا خبران اوبد گن دیکھنے مومیان کریمان لہو ملک کل شہید اغزاد دے خاص اغدرا بادشاہ ول پارسی نونی سلو فل مزاج نل یقینا کسانچ تکلیف نے ورکی مومی نڑو مومی تو بن سلے ندیدہ پارا زاب دے, جا دے جانمو دیدہ پارا زاب دے دور دو صدا انکیم ان, ان اللذین آمنوا آملوا الصالحات لهم جنات تجریم ان تحت حل انہارم ذالک الفوز القبیرم جقیدنا کسان چی مان راوڑے ملنے کریم مطاویخ دا وحیم دیر پارا جن چی بے گی ولادائے کامیابی کل شدید یقین درب سا خام یعید یقینا اللہ تعال اول پیدائش کبار ممکل الودود اوخا صلاح بخ نلے امی نون کم دے, دے عرش شل مجید عرش دے شرافت نال ریم لما مایوری دون کلے دھار ساری حلتا کہ حدیث الجنود اور راگلے تا خبر دلخ کرو فران سمودم لخن د فرانو د سمودانو بلدی نفروفی تقزیب بلکہ کافر خلق دی بل انکار کو لوکیم و اللہ محیط اور ہر طرف نارا کے ریم بل ہوا قرآن مجید بلکدا کتاب قرآن شرافت والا فی لوح محفوظ تختوں کے چبشا تلشی بسم اللہ الرحمن الرحیم و سمائے قسم نے پاسمان اوپشپی رات ان کی وانے وما دراك مطارق شیتا تارق ستوئی انجم ساکم ستورے انکل ان نفس نشائس نفس مگر پاک بانشتہ حفاظت گون کے فل انضول انسانوں میں مخلق ودی گوری دا انسان چی دس پیدا شیرے ہو لے کا مائندا پیدا کر دو بوٹو بہن کو نام بین مئی و سلائے چروزی دا بو دمند شا دینو نام ہو جئی لقادر یقینن اللہ تعالیٰ عدد پر آگر زولو خامخا قدرت لریم یوم تبل السرائر پارو شخکار بکریشی رازون دخل گو فما له من قوت ولا ناصر نبی دل رائے استاقت و نبی سکمددگار والسماع ذات الرجع قسم نے باسمان اسمان چخاون دوبارہ بار بار باران ندی و لو زہ ذات سب قسم نے بزم گاہ چخاون دا 14 ردہ د بتو باران انه لقولن فصل دا خبر حدا فیصلہ کرے شے وما ما هو بالحظ اونر دا ٹوکوں خبریم یقین داخل چلو نہ جوڑے قسما قسم قسم چلو نام وا کی دو دا زم تدبیر کوم دری بخلاف کے فما لری نام ہل ہم روئے محلت بر کا کافرانا اگوا دیتا سلگا زمانہ بسم اللہ رحمان رحیم سبر آل پاخی وایا دن درفتا دے اللہ خلق فسم آزاد پیدائش کرو برابر دے قدر ف اغذا اچ تقدیر کڑے دے او فودن دلارے کڑے دا والذی اخرج المرعاں اغذا اچ رشتل دی گیا گانے پھجاله غصان نحوام نبگ زلی غیل رب مستور گڑیشی سنقرو کفلاتن صام لو لو بنگتا تورانی کریم نو تب نئے مگر چل واڑی جہر یللہ علیم نے پخارا پائے چی پٹوی ون یس روک لیم اسانول کو مونگتا تد اصان لاریم فض کر قرآن بیا نوا یقین نف اور قرآن بیا نول کرو میں اقسام زر نصیت باخری دری نا سوک چلان و اور ڈرا بکی ددی بدبخ سڑے الی اسلن نار کومرام آ بدبخی باور گڑتا سم توفی ہام حیام بیا و نمڑکی بائے کے نہ قد افلح من تز کامیاب آسوک چان پاک مب ایادک نم درفلو مند بل تو سرون خیات دنیا بلکہ غور کو سوجوند دنیا خرت خیروں آپ کا خرت گور دے آ شرے ان سہ فل یقیناً ناٹول بیان خام خاپ سیفوں محکنوں کے دے صحف ابراہیم و موسیٰ سیفید ابراہیم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ آیا راغل تاتا خبر دا غیفت پتھون کی وہ جو ہوئی او من مخاشیام سمخون با پطورت بانے زلیلانویم عاملت ان عمل آمل کو ان کی بھائی اوزانستڑ ان سڑے گون کے بیم تسلا نار انحام داخلی بور گرمتا تسکام نائن نانیام کولی کی بدتاداچی ناچ سخت خٹ کی دلی لہم سلحم تامن اللہ منظریم نبی دل خوراک مگر دری بوٹی نام لائے اس میں نو اللہ منجور ن بسورب والے پیدا کیا و نبا فیدور کی دلو نام اجوی عمل سمپنا پدور بانے ترتالے ہاریام دجن بھی جا لیا جیم لا تسم فی ہاریا نوری دی جن کے فیری خبریم فیہا ہا ن جائے کہ بچنی روانی فی ہا سرم مرف پائیک با کٹونی اچت ساتلی شیم وب موزو گلاس نئی خولی و نمارے کو مصوفا تکیا گانے وئی صف, صف وزرایو مفسوسام اوکالی وڑبلی شیریم افلا زور لی بلکل آئن گوری رکھ لو تاج سرگ پی راکی شیم ویل سم فروفیات اسمان تاج سرنگ پور تک شیم کوئی ل كَيْفَ فن سے اوگرون سنگے سرگے او در شیر كَيْفَ لفظ ازمک تاچ سرنگے گڑ شیر فَذَكِّرْ إِنَّمَا مزکر نیا نو قرآن یقین بیان لستا لے مستی توی بانے مقرر منت اللہ کفرم لاک مکھوڑو إِنَّ إِلَيْنَا نیا یقین متا گل در دل خلکی سمئی نا ساب قبل بس رحمان رحیم ولفر ولیال ناشر و شف ولوتر واللیلی دائیسر قسم دے پا وقت صباح او پشکول لسوانی او پا جفت وطاق او پشپوانی شکل روانشی حل فی ذالک قسم اللذی حیر یقینا پا دیوقات و ذکر شوکی لو سدا خاندان آئندر کارو کو مزا لولادر خاندان دستتی دا قوموں نری پیداشی دائ پشان پخاروں کے سمودن لذی ن جاب بالواد بلواد آ سم جانچ جوڑاول بے گٹیپ میدان محفلو وہ فران و فرعون فرانچ خاون میں خنو اللہداٹو لو چرکشی کڑو پخارے فاگ سرو فی ہل فساد نرکڑو پائے کے فساد ن لام فسبا لئی ہی مب کسو تو نوت پریوانی کروڑ دا رب کل بل میرا یقین ربت پیدار کے سانزام مبتلا ہو بھوکر مو موف یقل اکرم نار چ انسان کل چزمے ہو کی بد رب زم نہ عزت و لرکیو ن متن کی دیوائی رب زما زما عزت کرے وام آئے زم اب تلا ہو فقدر فول ربی ن اوکل ازمی ہوکی بدمانے ن تنکی پدمانے دب زمان پکوالے بلہ کرلکی تاسوت نو دلا تحل تو مل مسکی او تیزی نه ورک تاسو پهخوراک د میکنین وطاکلو نه توهسهاکل لمان او خ تاسوماللوونه د مړو په خوړلو د خیر سررانحبومالله حوب جممان او مینه کو تاسو دمال سره مینه کل ازا تو کتیلو دکن دکان داس بکار کلچیا ہم آر بکڑے شی دس مکاپ ہماری ویا ہمار والی وجا اور اب کبل ملک سفن سفام اور آشتا رب ملا ایک جہنم یو میترسان ارابوستی شیبانی جہنم قدار سیحت قبلی خدم نصیحت یقلیال قدم تو لیاتی وائی بدے مان دے ماں مخیا من رالے گلے دے جن فیا دے با بہدا اور کئی عذاب دلہ تاہ رائی سوکا یو سیک انل کئی تڑل دا یا ہم نفس مطمئن اے نفسا یقین کو ان کی الى رب کے رازیتم مرضی اگر زاخ پر لبتا خوشالا خوشا لگڑے شیم فت فی عبادی وادخلی فت دیم نو داخل سے زما بندگانو کہو داخل شاہ زما جنت تام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد داسندا قسم قمزو پر قال نمکی وانت حلم بهذا البلد استابی زتی کے دشی برے خار کے وا لے او قسم نے پہر پلا روپا چتنا پیداشی ہوئی لقد خلقنا الانسان انسان فی کب یقیناً پیدا کرے موں انسان ذرا پکلیف تے رولو کی ابو اللہ خود آہد آ گمان کی ری چیچرے قدرت بونے امید دبانی سوک یو لو آدام وائرے خرچکڑی معلوم ابو اللہ یو آہد آئے گوان کیے چوبنی نی دائی سو الہ آئن آئے ندی جوڑی مند لگے ولیسان شفتے آ جاتے و ہد نجد خود نکڑے مندتا لاک نل پیم واکل شیت پو درکے داچر کم ازادیمس یا فراک ورکول پروس کے چلوکی والیم یتیم تیم <تصفح> تا چھلوان او مسکین جام متروا مسکین چور ثم کان من لوم بل سبریت بالصبر بل مرحم بیا د اساتے وی دائ دا کسان چیمان راوڑے وصیت کی یو بلتا تو صبر کولو وصیت وسیعت کی یو بلتا ترس کو لو الا صحابل دا کسان خاندان دا خیر و برکت دیا خاندان دی والذین اللہ دینا کفرونا ہوں صحابل مشم آگس آنچ کوفر کڑے زمبایت نو دیلی خاندان دے گسلاس یار اس پیر والیم علیہم نعرم صدا پدی وے گی شافع اور بن کرے شے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها قسم نے بنور رو بوخ د صاف دن ورم والقمر اذا طلعا قسم نے بو فروغ مے کلی چتابیشی بنور بسین والنهار اذا جلھا قسم نے پروزوانی کلی جے کی نور لرام واللیل اذا یغشا قسم نے بشپا کلی پٹ کی نور لرام وما بناها پاسمان و سر وا بنا کسم نی پاسوان اوپا شی جوڑکے و لے واح کسم نی پزمک پاشاش کوڑ مک و, و نف سیوں سواح کسم نی پنف سواشا شی برابر کڑے دینفس درام وال فور دے من سلارافرماند تقوام کاقیناً کامیاب دیہاتوں بشو سات نفس نفسل رام وقت من مندام نو میں در ہاسو چخیانت اخبر نفس لرام کذب سمو دون تقزیب گڑو سمو جانو دو را دائنام کلچیر آپاسر بدبخائی فقال لهم رسول اللہ اللہ اد اللہ رسول لہذے دلّی نمبر دو بو رائے فکر ربو فاکرو فتم دما لئی ربو بزم بھیم فصو کی تقزیب کو دائ رسول ن ہلاکڑا رو نو طبعی تبائی رام دفیوانے رب دریم سرد نو دا طبعی دریم ن ہموار ایک تبائی بدیوانے والا یخ یار نولا دا, دا, انجام دا بسم الله الرحمن الرحیم و وی دائے غشام کسم نشپا کل چیڑی ون ہاری دلہ کسم نی پڑس کل چی رو خانشی واقل کراشا شی راکے ناری نو جناسم شتا یقین نامل ساس مختلف سارو والا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَوَاً <تصفيق> نُو شَعَ شَعَدَا كَا حَقْدَ اللَّهَ تَلْعَوَ تَقْوَى وَكْرَامُ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَ عَوَ تَصْدِيقُكُو دَخَيْسَ كَلِمِهِمْ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسُرَانُ و آسو آئے اکڑاؤ دان بے پر ہکنا و کلب ول ہو او تقسیب کو سنسی روحوں دل اذا لویا ہوا کیلچر اور کی دا تمال دا دا إن لينا لنهدا يقیاً ظم په زيماخمه کووليم وإ لنا لن آخر والول قیاً لخام مخ يع آخرته ددنين فزل دمنااً تظام دررقم ز تع دغورنا چې لمب ويم لا يصلحا إلا نو داخلیا بولا پٹڑ بتیر نا اساتیر پریز گار اللہ د کام آدی چورکیل پارچان پاک وی نئی دور متند انی چال اپنی زبان سہسان چائے بدلور کے دیشی و ربلا لیکن لٹی دے لٹ و مخدرف ول چیلے جات دے اچت ذات دے و لو فراؤ دے برداشی بڑے رسوا گنو بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم قسم نے پوخ دساخ وے زا سجاؤ کسم نے پشپا گلچروڑیم ما وضعك ربك وما قو مع ق ن پرخ رستاي تا سر دشمن ق ولا آخرة خير ل من الأولان او خاام آخرت غوردي تع ددنان ولا صوف كرب كفغان اوخام حاضر درکئی بتا تارم نے متنب رو مندے تو ابھی مندے تو نہ خبران ہدایت درگم وجد مندتو محتاج مستغنی گرے فام الیتیم فلا ابھیند متا مستکنیگڑے نارچیز دین میرٹا نیمتے روبیکرفستا دے نار بیا نو بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم بس ملاحمان رحیم الرحل سدرک آئن لان سے متاثی ویزرک اللہکڑے مستانک ہرائ چرانکے شالرام ند تنگ سرا سانت مالو شرسرا یقیا تنگ سیا سرا سانتیاف نلشتگارے جان سڑک جام ربرم اور خاص پل رب تامین گسم اللہ رحمان رحیم و تین و زیتون کسم دے پہ توری سین اور وہ حاضل بل دل امین و بل خارچیا من والے لقل خلق نل انسان فی احسن تقویم یقیناً پیدا کرے منگے انسان درا بڑی رخست پیدائش کی سمر دا ہوسل واپس کو مت ختنا منو آتے فل مگر کسان چی مان راوڑ مرونے کھڑی نیک دید پارا سو ن دیش نخت میم فما کردی سی ساتھیب کو دینی نام اللہ ہوم کم تلا خخل فیصل ان کے لام متدوت کے پن درف ساش آج پیدائش کرے خل خل انسان پیراکڑے انسان دراد ٹکڑے داد ٹکڑے دوی نے نام اقرا ربک اب کل کرم نلا قرآن اور افسادے ڈے رزت والام الزی الم ابل اغزاد دیش تعلیم اور کڑے قلم سلام علم الانسان ما لم يعلم تعلیم اور انسان تدا خبر ہو چھ پتا نہ ہو انسان تام کلا ان الانسان لا يطغى یقینی خبر دار ہے انسان خام خام سرکشی گئی ار راہ الصغناء ددیو جنہ چینی زان دراج دے مستغنی دے ان لا اور رجام یقینا پسی اور آیا خبر سڑی بہال چ من کئی آب دن دان سہ بندا کلچام منسکیم اور آئے ت ان کا نا لو دام آیا خبر تو کبھی دامک ان کے کبھی دگا بندہ بدایت بان اوام تکوا آیا حکم تقوی آیا ان آیا خبرتا کی بتوام اور آیا خبر دا ک تکیب گئی دام نون کے مخاڑی الم یا یعلم گیقین اللہ تلا خار نیم کلال استگان بکار مشد نخا کلکے سو ن ٹی کلیس کا ماتلے دروج نکار فلی رودی و دادفل محمل سندر زبانیہ زردے روب بولوں گا زبانیہ کل لاتے ہوں اختر یقین خبر دادا کابراری دا دا دا میں کا لا تبسی بسم اللہ رحمان رحیم إِنَّ عِندَنَا هُوَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَفْضُلُ اللَّهُ الْكَرِيمُ غَذَا قُرآنٌ بَعْدَ قَدْرِ جِيم وَمَا أَدرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ سُبْحَانَ الَّذِي أَنْزَلَ الذِّكْرَ وَجَعَلَ لَهُ فِتْنَةً قَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ کنزل ملا جی روح راکی ملا کو روح پائے کے پا حکم دربد جی پہر حکم سرام سلام انتل دگش پر سلام اور دادا دا ترا ختل سبا پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یا کنل لذین کفرو ماہل کتاب وشرقی نمو فکی نتا تاطیہ نو کافران خلق د کتاب نو د مشرقانوم رے کی اخبل دین لڑا تردے پورے شراشری تبئی نام رسول من الله ي صحفم محام رسول د الله طرفنا ش بيعني صحيف پا فيه ق طبم ق مع پ ک مظامين م پاخم وما تفرقل الذينا اووط کتاب الله م با معجا اھمون بام سانچر کرتا مگر پسنا شری تب نے کرشے دیتا مگر داش بندگی کئی علام اللہ الرام خالص کیجاور پر آبندگی لگزی ب توحیر اور پابندی رمانز کی اور زکات اور چکل انزین کفروم انل کتاب مشرقی نفی نار جہن دین الاحم شریم یقیننا کسان چکو فرکڑے کتابیانو نو دا مشرکانو نا پورد جانم کی بئیہ میں پائے کے او دا کسانم دی بتر دی دخل کو ان اللذین آمنوا عملوا صالحات اولائے کا ہم خیر بریا یقیننا کسان چی مان راوڑے ملنے کڑینے دا کسانم غرلی پتو المخلوق کے جزاؤہم من ربہم جنات عدن تجري من تحتها الانهار بدل الذي وافنی زربدری دا جنتنا دامیش والی بیغ ولان ندائے ولی امیش ویدی پائے گے ہمیشہ رب اللہ عنہم ورضوا ان هو ذلک لمن خشی ربہ رضاۃ اللہ تعالی ذین ادوا نرضائی ادا درچادی انسانسان سو شی لڑان لڑے رہے بٹسان حیرانی یوم تو ہر با واغ کا اسپل سر بات خبر میں لکھی پٹ پٹو خبر ہوتا داد بیاں سستارب تاقت وینا اور کرے دے لڑان توفیق دو نا اللہ بے پا زمانے کے پا کا اسی سپیو لا کا سببل کی اور بٹول ازم کے ارو بابا سیدھ آزم کا بل بوجی نام اخراج نسبت اس نار مجازی وائی پری کی دم قیامت ریامت دمکی رسروس کی و حدی حدیث مسلم کی کاریں گے کل قیامت سیر مراد دارے نزمک نوارا انسان دوبارہ رو دکھا اصال بوجھ کل رپاسی اگی تالے ہوئی کل دن نہیں ناگر پال لہا ہوئی دیپ دوارے شرشم آلے ہاؤ لہا بکنگ وکال انسان ہے و انسان سو شو کی لڑانگ لڑے رہے بتون نو جنم انسان حیران کافی روکمنی یادارے اب انسان چتنیا کے انکار کو اب حیران چ يوم يذن يصدر الناس أشتاةً ليروا أعمالهم ودعوا الزبار وقذي خلق دلد دل ليت دل دل دفع راشوق وليش يأي تعمد يوم يذن يصدر الناس أشتاةً ليروا ودعو البار وغزي خلق دل دل دل دل دفار عشوكو لشياة عمل مدائم فمن يعمل مصقى لذرة خيرا يرام نوشاش عمل كريب وزند ذره خير وبين يغل رام ومن يعمل مصقى لذرة شر يرام اور چاچیا ملکی بودند زر شر اب نیا لرام بس رحمانی رحیم ولادیادہ قسم باسو نو چی مڈی ویو ہی کر جا قسم دے پائے شو راؤ باسی پو ہلو سرام فالمغیرات مغی وا سو بہام جا کسم دے پائے شی جٹھ مار کی پوخت سوا کیسر ن بھی نفام مرا پورت ہی پائے سرد لرام اوسد ن نبی جمام جی با د کے پڈل دخل کو کےقین انسان دخ پلم خام خان انسان شکر ریم و ان ہوں والا لال کل شہید آ یقین دے پدی بانے خامخا گوائی کو ان کے دے ویم آندے درا خام خاڑ سخ افلاخرا پورت بکڑے شیحا سوچ مَا فِي ل اور آخار ابشی ہائیں چپسینوں کی انہ بہم یوم خبیر یقیناً رب دری بدی بد اور رخامق خبر لریم بسم اللہ الرحمن رحیم القارع زونا ٹکرون کے آفت ملوکار سلو شانتافت بٹکی وا برا کملوں کا شیتا لو درکڑیا چلے جٹکن کیا میسو الناس شیل المبسوس فاورش شیبہ انسانان پشاند پتنگانو خوارو روم وتکون الجبال کالعہنی المنفوش اور شیبہ گنا پشاند دوارے ریندت کریش تار تار فاما من سقلت موازینہو فہو فی عیشت الراغ دائیم، نا سو چھدانی تولدا نہ خوشالکی وا مفت مزی آ سو کی منل وما زیل ودیا <تصفح> سشی تالپ درکڑا دیر گرم بسم اللہ کمت رافیل کڑی تاسو سو ملنا دبل ڈی رو کر دیچ تاسو ملاقات نئے پکاراؤ سو پتو لگی سم کلا سو فل جی چکا سر ن پکار دیتاؤ سو بت کلہ یقینی خبر دادا کتاسو یقین سرام لہیم خام خاؤ بئی ن تاسو جان لو نئے یقین سردی سو ملو نئے جام تپوس نوخی شیست سم دے ان الانسان لفی خسر انسان لفی ہوقی نسان مخام مخا پلوی تا گرے منو مل سال ہاتے مگر کسان چی مان راوڑیا مگنے کڑی نے وسیعت کی اوبلتا تحق خبروں وسیعت کی اولتا دل و بدین بسم اللہ رحمانحیم الحم مزہ مزام طبائی ہلاکت ہارا چادر کی جی شاہ خبر کی مقام میں بنوئی اللہدی جل جمکیوشمیہ یس سبحو اخلدام گارے چادی شو سا کلال بزن فیل الحتمام چریدان بکار خام خادے بگزار وما سشی تعالی پویدر دا نار اللہ اور دے تطلع شیتمک وشیتا عَغَوُرْشِ وَالرَّسِي بَعْزُونْتَوْمْ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُعْصَدَى يَقِنًا دَعُوْرْبَي فَدِيبَانِ رَبًا كَرِشَيْمْ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا بَسْتَنُوْكُدُوكِدُوكِمْ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَادِ الْفِيلْمِ آئن کو سر کارو کوال سرانک آئنے کوائی چلو بیکار وارسل تیر گل پائی بانے مارکاڈ لی من قرمیشل پاؤسران توشو کا جاسوی بسم شاتل الرحمن الرحيم می نیشو دیا سرفیم رحل مین داری سفر دا جڑی دا سر فلیاب دور بہا زلبی نندگی راسکی نالک ددے دیکو الزی اطام ہم جو اغذات خوراکی اور کڑے دی لگے بچکڑی آمن اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آئے تو الزی آیا خبر تدا چا پہل تقزی گئی ددین تو دیکھی اور مسکین اور تیزی نور کی تو خوراک مسکینسلی تبائی ہلاکت دے منگوزا اللہ چانس حقیقت نا خبر دے الزی المعون منقئی دفیری سیزل الرام جسم اللہ رحمان کل کا سر یقیناً درکڑے منگت آتڑے خیرم فصل خير ربدی کا بندر خاص کا خپل رب دراؤ قربانی خاص کا الرام ان نشانیاں کا ہوقین سات دشمن نے بے خیرام جسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم کلیائی ہلکا فرون تو آئے کفر قوم کو خلقو لا آبدو ماتا آبدون بندگی نکوم جو دہا و تاسو بندگی کویم ولا انت آبد ناسو بندگی کراچا چیک ولادم ان بندگی کر پاگ تریتاسوی کویم تم آدم اور نتا سو بندگی کو ان کے پاتری خزے کم لکم دینک دین رس زپارا ستاسین دیو ماد زمادی جسم اللہ رحمان رحیم کلچراشی مدد اور آئے تناس في دینا ہی افواج ابھی تلچ نو دا پی نل ڈل سب و نو نسب سردسترفستا نہ نڑا یقیناڑی تو اسمیل رحمی تب سدا ابھی تب حلاق شود و لاسونا دابو لحب دے ملاک شرم ما آغنان ہو مالو و ما کساو دفنک ددنا حلاکت مال ددو نحاش دا سگڑلیو سیس لا نارن دا لحب زرد ورن نوزی دے غور تاچ شغل والا غور ومرا تو چی دہ شاگو فی جی ہاس پگار دی رس اور قل هو الله احد تو اللہ دے الاح سمد اللہ لمد ناگن سو پیو ناگد نارے امو کھن اور نشتا داغ ہم صفتے شوق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق فلک تو پنائی واڑم پربد چولوم من شر ما خلق دشب دا داغنا چاغ پیدا کریم ومن شّ قاسق إذا وقبم او د الش تريالنا كل چې تاض غړين ومن شّ نصات في المقدمم او د الش پو کوک په بدون ک ومن شّ حاسد إذا حم او د الش حد يمكنه حسد خاقيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس توعا بنائ ورم ذو رب ملك الناس باطشان ذل قوم اله الناس حقدا عبدك حاجت روان ذل من شر الوسواس الخناس د شرد و سوس ان کی صدور الناس سفی جے وسی پسی نو دل گیم می وس د پی ریا نو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ رب الفتنا دخ دئی تو خاص دیو دل چپالن جی کے رٹ مخلوق ریم اب الرحیم عام مہربان وال رے خاص رحمتن وال ریم مالکی او مدین اختیار مندر جزار بدوں خاصتا لڑ بندگی کو خاصان مدد والا اس دل مستقیم کلکی ما پسی لاروانے سوا تو لینی نان تال لاردائ سانو چ خاصے سانکڑے تا بائیم لدیا خ چزب کرشے پائی اور ندی بے لارے